السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بلعلم محمد وصحاب اجمعین شیطرم بسم اللہ رحیم وس لذیبت مبارک وحد المین فيه ايات مبينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجة المبرور جزاء الا الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگو دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر پانچ عبادتوں کو فرض فرمایا ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی السلام خمس سن کی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام اگر ایک عمارت ہے اور اس عمارت جس طرح عمارت کے ستون اور اس کے پیلرز ہوتے ہیں ایسے اسلام کے بھی پانچ ستون ہیں اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اسلام کی یہ عمارت جس پہلی بنیاد پر جس پہلے ستون پر قائم ہے وہ ہے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اقام اصلاح اور اس کا دوسرا ستون یا اس کی دوسری بنیاد نماز قائم کرنا ہے اور اس کی تیسری بنیاد الزکا زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اس کی چوتھی بنیاد اور اس کا ستون سیام شہری رمضان و صوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا اور اس کی پانچویں بنیاد وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج کرنا ہے بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کا سفر کرنا ہے مخصوص عبادت کے لیے اس شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھتا ہو جس کے اندر قدرت ہو جس کے پاس اتنا مال ہو اور جس کی ایسی صحت ہو کہ جس صحت اور خوشحالی کے ساتھ وہ حج کا فریضہ انجام دے سکے قرآن مجید میں بھی بڑے صاف لفظوں میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اس میں عبادت کر سکیں اللہ کے سامنے سر جھکا سکیں اپنے مالک سے قریب ہو سکیں للزی بھی وہ گھر ہے جو مکے میں ہے مبارکوں وحد اللہ وہ گھر بڑا بابرکت بھی ہے اور تمام عالم کے لیے پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے فی ہی آیا تم بینات اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں کھلی ہوئی نشانیاں بے شمار ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسم کی شدت کے باوجود سخت گرمی سخت سردی اور بارش کے باوجود لوگوں کا اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور سخت دشواریوں کے باوجود اور اس کے باوجود کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر معافی کے ارادے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ سب کچھ کر کے بھی میں وہ حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہا ہے یا ای الدین آمنط اللہ حق کا تقاتی وجاہد یہ حق کا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ کے راستے میں جہاد اس طرح کرو محنتیں اور کوششیں اللہ کی سربلندی کے لیے ایسی کرو جیسے اس کا حق ہے اس احساس کے ساتھ ایک بندہ وہاں جا رہا ہے اور پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے برکت کی نشانی بنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم اس کے علاوہ حجر اسود ہے اور صفا مروہ ہے خود کعبۃ اللہ جو اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں اور اللہ کے انوار ہیں ان کے نازل ہونے اور ان کے ظاہر ہونے کا سب سے بڑا مقام ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے شاعر ہیں اور شاعر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ علامتیں کہ جو دین سے جڑی ہوئی ہیں وہ علامتیں اور وہ نشانیاں جو اسلام کو بتاتی ہیں اور جو جن کا احترام کرنا ضروری ہے مقام ابراہیم پھر ایک مزید خصوصیت یہ بتائی گئی کہ مماً دخ الح کا آمینہ کہ جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے جو اس میں چلا آیا وہ معمون ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا اطمینان حاصل ہو گیا اللہ کی طرف سے اسے سیفٹی حاصل ہو گئی اسے امن حاصل ہو گیا ممن دخلو کا نہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کعبۃ اللہ کا اور خان کعبہ کا تو تعارف کراتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بابرکت جگہ ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یہاں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں یہاں داخل ہونے والوں کو اطمینان اور امن نصیب ہوتا ہے <تصفح> اس کے بعد فرمایا <تصفح> ولی اللہ علیہ سج البعید منِست سبیلم کہ اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں پر ضروری ہے لوگوں پر فرض کے فرض فرض آئین ہے ضروری ہے ان کے لیے من استطاع ہی سبیلا کہ وہ حج کریں لیکن ان لوگوں کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں جن کی صحت ایسی ہو جو جن کے پاس زاد اور راحلہ ہو جن کے پاس اس سفر میں جانے کے لیے اتنے پیسے اور اتنا مال ہو کہ وہ خود اپنے کھانے پینے کا اور دوسرے اخراجات کو اٹھا سکیں اور جب تک وہ گھر پہ نہ رہیں حج کے سفر کے لیے جائیں تو جن لوگوں کا نقہ ان کے ذمہ ہے جن کا مینٹننس ان کے ذمہ ہے ان سب کا خرچ وہ اٹھا سکتے ہوں وہ چھوڑ کر جا سکتے ہوں اور دوسرے یہ کہ ان کو سواری میسر ہو یعنی تمام اخراجات جو حج کے لیے ضروری ہیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج فرض کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے پھر ایک سخت تنبیہ فرمائی و من کفر ان اللہ غنی العالمین اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی اور کسی کے حج کی کسی کی نماز کی کسی کی زکوٰۃ اور روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے لوگ سر جھکائیں اور اس کی عبادت کریں اللہ کو سر جھکانے اور سر ٹیکنے والی ساری مخلوقات سورہ حج میں سورہ راد میں بار بار فرمایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ کو سجدے کر رہا ہے بلکہ یہ تفعی یا ان چیزوں کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں صبح و شام اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور تصبیحات بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انکار کر دے انکار کر دے اس بات سے کہ حج فرض نہیں ہے اس نے کفر کیا اور یہ مانتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے کہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں ایک بنیاد حج بھی ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بھی ہے اس کی استطاعت بھی ہے دولت اور صحت کے اعتبار سے اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا حج میں کوتاہی کرتا ہے حج کو ٹالتا رہتا ہے تو اس نے کفر تو نہیں کیا لیکن کفر کرنے والوں جیسا عمل کیا کفار کی اس نے مشابہت اختیار کی کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اللہ کے فرض کیے ہوئے کاموں کو اور اس کی عبادتوں کو ٹالتے ہیں اور اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سخت تنبیہ فرمائی کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے کوئی ظالم بادشاہ اسے حج کرنے سے نہ روک رہا ہو ایسا بھی نہیں ہو کہ راستہ پر خطر ہو کہ اگر یہ سفر کیا جائے تو اس سفر میں ہماری جان خطرے میں ہے ہمارا مال خطرے میں ہے کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے حج میں نہ جا سکتا ہو ان تمام چیزوں میں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے باوجود کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ مسلمان ہو کر مرے گا کہ یہودی ہو کر مرے گا کہ عیسائی ہو کر مرے گا کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی اس کے بارے میں کہ موت کے وقت اس کی کیا حالت ہوگی اور اللہ کے یہاں وہ کس صف میں اٹھایا جائے گا وہ مسلمانوں میں اٹھایا جائے گا کہ کسی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کہ جن کے عقیدے اور جن کے دین کا کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ نہیں رہ گیا ان لوگوں میں کہیں نہ اٹھایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تم فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص حج کر لے من حج فلم یوفس ولم یفس رج آک یوم ولدتھوم کہ جس جی شخص نے حج کر لیا اور حج کو اس کے آداب کے ساتھ انجام دیا ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا جانے والا ہے اور اس وقت تک تیاریاں چل رہی ہیں کہ حج میں آنے کے بعد کس رشتے دار کے لیے کس دوست کے لیے کیا لانا ہے اور یہاں سے کیا لے جانا ہے یہ تیاریاں اس وقت تک چل رہی ہیں اور یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اگر اسی سفر میں کوئی اچھا سا کاروبار ہو جائے تو اور یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا اور اللہ کا فضل ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کی بھی اجازت دی ہے حج کے سفر میں لیس سا علیہ جناحن ان تب تغ و فضلم مربم اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی معاملہ وہاں کر لیا جائے اور کوئی سیٹنگ ہو جائے کوئی کاروبار ہو جائے وہاں لیکن ایک شخص اگر یہ نیت کر کے یہاں سے جا رہا ہے اور اس کی ساری تیاریاں انہی کاموں کے لیے ہیں آخری وقت تک اس کی زبان پہ لبیک اور لبیک کے کلمات بھی نہیں ہے اللہ ملک کے کلمات بھی نہیں ہے تو ایسا شخص گویا حج کی تیاری نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی اور اس کی ترقیوں کی تیاری کر رہا ہے اور حج کے تقدس کو پامال کر رہا ہے حج کی توہین کر رہا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام مال سے حج کو جاتے ہیں گویا حج کی توہین کرتے ہیں یہ ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین ہڑپ کر لے غصب کر لے اس پر قبضہ کر لے اور اس پر مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھے تو نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی اس معنی میں کہ اگر پوچھا جائے کہ فلاں نے ظہر کی نماز اس زمین پر پڑھی تو اس کی ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ظہر کی نماز اس کی ہو گئی لیکن اس نماز کا کوئی ثواب بھی ملا یا نہیں اللہ کے وہ نماز مقبول ہوئی بھی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامتیں موجود ہیں شہادتیں موجود ہیں کہ ایسی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی تو ایسا حج بھی اس شخص کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اللہ کی افضل ترین عبادت کی توہین کرنے کی بھی اسے سزا ملے گی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پوری زندگی حرام مال میں گزارا حرام مال کھانے میں اور کمانے میں اور اس کے بعد انہوں نے بڑے شان بان کے ساتھ اخبارات میں اعلان نکال کر اور اس کی تشہیر کر کے حج کے لیے گئے اور دنیا کو یہ بتایا کہ اب میں صاف ستھرا ہو کر اسی طرح آ رہا ہوں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو حج کرے اور حج کے دوران گناہوں سے بچتا رہے خاص طور سے بیوی سے قریب ہونے سے اور دوسرے گناہوں سے لڑائی جھگڑوں سے تو اس طرح وہ لوٹ کر اپنے وطن آتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا تو ایسا شخص جو کہ حج کے آداب کا لحاظ نہ رکھتا ہو یا جس مال سے حج کر رہا ہے وہ مال صاف ستھرا نہ ہو یا اس مال کے بارے میں اسے شک کو شبہ ہو ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت نہیں بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہوتا ہے اس کی یہ جزا ہے اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں ایسے ہی جیسے آج پیدائش ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے بلکہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتے بغیر توبے کے چونکہ عام طور سے جو لوگ عرفے میں وقوف کرتے ہیں اور اس وقت جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو دوسرے مقامات ہیں وہاں ایک گناہ شخص بھی ایسی دعائیں کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ اس بات کی پوری امید ہوتی ہے کہ قبائر بھی اس کے معاف ہو گئے ہوں لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے اگر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے تو اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہے کسی کا قرض ہے ماں باپ کے حقوق ہیں اپنے رشتے اور بی کے حقوق ہیں مہر کا حق ہے وراثت کا حق ہے دوسرا اور حقوق ہے وہ معاف نہیں ہوتے حج کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حج وہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک جو مبرور ہو اور حج مبرور کہتے کسے حج مبرور اسے کہتے ہیں کہ جس میں حج کے پورے آداب کا خیال رکھا گیا ہو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حج انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا کر دے وہ ہے حج مبرور کہ اب حج سے آنے کے بعد صرف آخرت کا دھیان ہے مسجد سے دل لگا ہوا ہے خیر کے کاموں میں دل لگتا ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ حج سے آنے کے بعد اس بات کی فکر ہو کہ اب میں حاجی صاحب ہو گیا اور حاجی صاحب ہونے کے بعد مسجد کی ہر کمیٹی میں میرا نام آنا چاہیے اور اگر جگہ خالی ہو تو مجھے صدر سیکریٹری بنا دیا جائے دوسرے سوشل ورک میں ہمیں آگے آگے رکھا جائے یہ ایک ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے لوگ حج سے ڈرنے لگے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہونے لگا ہے کہ فلاں صاحب حج کر کے آئے حاجی صاحب میں اس کے باوجود انہوں نے فلاں کاروبار نہیں چھوڑا اس کے باوجود انہوں نے فلاں کام نہیں چھوڑا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو میں گناہوں سے بچا نہیں تو میں کیسے حج کے سفر پہ جاؤں لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حج کا فریضہ اپنی جگہ پر ہے اور گناہوں سے بچنا اپنی جگہ پر ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش ساتھ ساتھ ہو اور حج جیسے ہی فرض ہو اسی سال یا جلد از جلد ادا کرنے کی اس کی کوشش یہ بھی ضروری جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حج کے باوجود حج کرنے کے باوجود بھی گناہوں میں لگے رہتے ہیں اپنے پرانے کاموں سے رجوع نہیں کرتے اسے نہیں چھوڑتے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے لیکن حج کے فریضے میں اپنے گناہوں کو یا اس بات کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں پانچ نمازوں کا پابند نہیں ہوا ابھی تو میں نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں ابھی تو میں پوری زکات نہیں ادا کرتا ہوں ابھی ہمارے ذان کے پورے روزے نہیں ہوتے تو حج میں جانے سے فائدہ تو چار فرائض تو آپ نے پہلے چھوڑے ایک شہادت و اللہ الا اللہ پر قائم ہے تین تو پہلے چھوڑ دیا آپ نے اور چوتھے کا موقع ملا تھا اگر اس کی استطاعت تھی تو اسے بھی چھوڑ دیا تو یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں کہ انسان ایک فرض میں کوتاہی کر رہا ہو تو دوسرے میں بھی کرنے لگے بلکہ اسے چاہیے کہ جلد از جلد نمازوں کا پابند بن جائے اور رمضان کے روزوں کو شروع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے حج ہمارے اوپر فرض ہے ہماری ضرورت سے زیادہ اتنے پیسے ہیں جو کے اخراجات کے لیے کافی ہیں تو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس اپنی ضرورت کے مکان اور جائیداد اور زمینوں سے زیادہ ضرورت کے مکان اور زمینیں ہیں ایسے شخص کو بھی اپنی زمین بیچ کر اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کی ابھی شادی نہ کی ہو لوگ اگر چار بچیاں ہیں ابھی دو چھوٹی ہی ہیں اور ایک کچھ بڑی ہے اور ایک شادی کے لائق ہے اور چاروں کے اخراجات جوڑ کر رکھتے ہیں پہلے سے کہ ابھی تو اتنے اخراجات ہیں میں حج میں کیسے جا سکتا ہوں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ شادی بھی وقت پہ نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ دشواریاں وہ کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ اگر آپ حج نہیں کریں گے تو اس پیسے سے شادیاں وقت پہ ہو ہی جائیں صحیح وقت پہ رشتہ مل ہی جائے اور آپ کا حج بھی رکا ہوا اور حج شادی کے جو اخراجات روکے جاتے ہیں وہ اخراجات بھی کیا شادی کے ضروری اخراجات ہوتے ہیں وہ تو رسم و رواج کے اخراجات ہیں ہمارے پیدا کیے ہوئے اخراجات ہیں اس کی وجہ سے ہم حج حج ادا کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے رمضان کے روزے فرض ہیں ایسے ہی حج بھی فرض ہے اور اس موقع سے میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی ہم حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور ہم اپنے اپنے پورنم آنکھوں سے ان کو رخصت کریں گے اور ان کی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو ہم الوداع کہیں گے پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو لانے کے لیے بھی جائیں گے ان سے ملیں گے دل میں ان کی عظمت اور ان پر رشک بھی ہمیں آتا ہے ایسے موقع سے نیک موقع, اچھے مواقع سے جو بابرکت ہو بابرکت مواقع ہوں اس موقع سے ہمیں اپنے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ سال حج کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں پختہ ارادہ بھی کر لینا چاہیے کہ جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں آئندہ سال میں بھی حج کے لیے جاؤں گا اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا کہ حج اور عمرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح کہ جیسے بھٹی اس سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ کرو اس لیے کہ یہ دونوں فقیری اور محتاجی کو بھی اور گناہوں کو بھی اس طرح مٹا دیتے ہیں کہ جیسے بھٹی میں جب سونے اور چاندی اور لوہے اور دوسری دھاتوں کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے جو میل کچیل اس کی گندگیاں ہوتی ہیں الگ ہو جاتی ہیں اور خالص شے خالص چیز نکل کر آ جاتی ہے ایسے ہی جو شخص حج کرتا ہے اور حج کا سفر کرتا ہے اور اس کے آداب کے ساتھ حج کرتا ہے اللہ رب العزت اس طرح اسے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کا حکم فرمایا وہیں آپ جس طرح نماز میں نماز کا حکم فرمانے کے بعد نماز پڑھ کے اپ نے دکھایا اور اپ یہ فرمایا کہ صلوا کما رئیتمونی اصلي کہ تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے ہی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی فرمایا خذو عننی مناسککم کہ میں حج کر کے دکھا رہا ہوں سنوں میں جب آپ نے حج کیا میرے طریقے پر تم حج کرو مجھ سے حج کا سبق حاصل کرو حج کا درس حاصل کرو اور اس طریقے پر تم حج کے فریضے کو انجام دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں جو کافر اور مشکین تھے وہ لوگ بھی حج میں اس بات کا خیال کرتے تھے کہ اپنے اچھے پیسوں سے حج کریں ان کے نزدیک جو اچھا پیسہ ہو سکتا تھا اچھا مال ہو سکتا تھا اس کو حج کی عبادت میں لگاتے تھے لیکن بےشمار ایسی رسمیں تھیں اور ایسے رسم و رواج تھے کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے اسلام نے اس سے منع فرمایا فرمایا گیا کہ قلمن حرم زینۃ اللہ الطی اخرجل عبادی ہی من رزق کہ کس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو اس لباس کو جو اللہ نے تمہارے لیے عطا کیا ہے اور اس طرح اللہ رب العزت نے ایک صرف لباس کا حکم نہیں فرمایا بلکہ ایک ایک ایک ڈریس کوڈ دے دیا حج کے لیے کہ ہر شخص ایک ڈریس میں ہو ایک یونیفارم میں ہو اور اس کے ساتھ سب لوگ دنیا کے مختلف گوشوں سے آئیں اور محبت اور عشق کے جذبات کے ساتھ آئیں اور اس جذبے کے ساتھ آئیں کہ نہ صرف یہ کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا میں حجر اسود کو دیکھوں گا میں صفا اور مروہ کو دیکھوں گا میں عرفہ مزدلفہ اور دوسرے متبرک مقامات کو دیکھوں گا بلکہ میں صحابہ کرام کی قبریں جو ان کی قبر شریف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالحین وہاں فون ہے اور ان سب سے بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ریاض الجنہ مدینہ منورہ اور بے شمار متبرک مقامات کی زیارت کروں گا اور ان کو دیکھوں گا اور اس تاریخ میں کھو جاؤں گا جو اسلام کی اولین تاریخ ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا اور جہاں سے اسلام کا اعلان کیا گیا اور جہاں سے پہلی بار یہ اعلان کیا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے وہ آواز ہم نے نہیں سنی تھی اس آواز کا قصہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن جب اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غار ہرا ہے اور یہ غار سور ہے پوری تاریخ ہماری نگاہوں میں آ جاتی ہے کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اس کی اشاعت کی اور انہی راستوں پر حضرت بلال اور حضرت سمیہ اور عمار اور یاسر اور ایسے بے شمار صحابہ کرام کو اس اسلام کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑیں کہ ان کے جسموں پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور نیچے بھی گرم زمین اور ریت ہوتی تھی اور اس کے باوجود ان کی زبان پر احد ان احد کا کلمہ ہوتا تھا ہمیشہ اس کلمے پر قائم رہے وہ کلمہ وراثت میں ہم تک منتقل ہو کر آیا فاصلوں کی دوری کے باوجود اور ایک ایسے دیار میں ایک ایسے ملک میں ہونے کے باوجود جو جہاں اسلام کا بول بالا نہیں ہے جو ایک دار الاسلام نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کلمے پہ ہمیں قائم فرمایا وہ کلمہ کی سرزمین سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا اس کا کیا پیغام ہے حج کا کیا پیغام ہے ایک ساتھ حج کرنے کی کیا اہمیت ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے باندھ سکتا شوال سے اشور حج یعنی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے امور کے لیے جو اس کی عبادتیں ہیں اس کے لیے پانچ دن مخصوص فرما دیا کہ ایک ساتھ سب لوگ حج کریں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس لباس میں جو چاہے حج کرے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب جس کو موقع ملے وہ حج کرے عمرے کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کو ایک ساتھ حج کو فرض فرمایا کہ ایک ساتھ سب لوگ کریں تاکہ اتحاد بھی قائم ہو مسلمان ایک دوسرے کو پہچان سکے ایک دوسرے جگہ کے حالات سے بھی واقف ہو سکے وہاں کا درد محسوس کر سکے وہاں کی ضرورتوں کو سمجھ سکے اور دوسروں سے سبق بھی حاصل کر سکیں کس طرح دوسری جگہوں پر لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں کیسے رسم و رواج ہیں جن میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں کیسے ہمیں ان سے نکلنا چاہیے بے شمار فوائد ہیں جو اس حج سے حاصل ہوتے ہیں بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک حج فرض ادا کر لیا جائے بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو انہیں چاہیے کہ اگر وہ اپنے حق بھی ادا کر رہے ہیں صدقے بھی ادا کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جتنی بھی گنجائش ہو زیادہ سے زیادہ حج کی کوشش کریں اور ایک حدیث میں آیا صحیب نبان کی روایت ہے کہ جو شخص چار سال تک استطاعت کے باوجود اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی تھی دولت بھی دی تھی دوبارہ حج اس نے نہیں کیا تو وہ محروم ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہے نعمت سے محروم ہے اب ظاہر ہے کہ جو بھی قانون ہے سفر کا اور لوگوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اس میں ہمیں اس قانون کے اعتبار سے جب بھی دوبارہ حج کا موقع ملے اور ہم دوسرے حقوق ادا کر رہے ہوں اپنے پڑوسیوں کو بھی محلے والوں کے بھی صدقہ کرنا دوبارہ حج کرنے سے افضل ہے لیکن ایک شخص صدقہ کر رہا ہو اس کے باوجود اس کے پاس مال بچا ہوا ہو تو بار بار اللہ کے دیار اور اللہ کے بارگاہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جانا اور وہاں کی زیارت کرنا یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے اور انسان کو پھر سے جوڑتا ہے اس نعمت سے جو اسلام کی شکل میں ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حج فرض اپنے وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں کوتاہیوں سے بچائے اور ایک اخیر بات ذکر کرتا ہوں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے اگر ہم مالدار ہوئے ہمارے پاس حج کی طاقت ہوئی تو پہلے اپنے والدین کو حج کرانا ہے اور پہلے اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو حج کرانا ہے اگر ان پر فرض ہے تو خود ان کے لیے حج کرنا ضروری ہے اور اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو حج ہم پر فرض ہوا ہے ہمیں پہلے حج کرنا ہے اس کے بعد اگر ہمارے پاس قدرت ہے استطاعت ہے تو ہم اپنے گھر کے بڑوں کو حج کرا سکتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے نماز ہم پر فرض ہوئی ہو اور ہم ان کی طرف سے پڑھیں جو ہمارے خاندان کے بڑے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ حج جس پر فرض ہوا اسے پہلے حج کرنا ہے اس کے باوجود موقع ملے تو دوسروں کی طرف سے کرنا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کے توفیق سے نوازے واخر دعوانہ الحمد